نور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمع الجوام سیوتی حدیث نمبر بائیس ہزار تین سو باون جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم مد چل کے ناظرین قرآن پاک میں قیامت کے سو سے زائد نام ہیں بہت سے نام اور اس کے تحت مدنی پھول آپ کو پیش کیے جا چکے آج مزید پیش کیے جائیں گے اولن اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمانۂ شان ہے نیت علم خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے فرمایا ان عمل اور مال و کا دار و مدار نیتوں پر ہے ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کی نیت فرما لیجئے ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت فرما لیجیے توجہ کے ساتھ سننے کی نیت فرما لیجیے بالخصوص قرآن آیات پڑی جائیں گی تو اللہ تعالی کی رحمت کی امید پر کان لگا کر سنیے نیکی کی دعوت دی جائے گی اس پر عمل کرنے کی نیت فرما لیجیے حسف موقع ان شاء اللہ ماشا اللہ سحان اللہ وغیرہ کہنے کی نیت کر لیجیے صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود پاک پڑھنے کی نیت فرما لیجئے اس سال ثواب نیک عمل سے پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ طباب از افضل کے کرم سے جو بھی ثواب میرے نام امال میں ہے میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں آپ کے وسیلے سے سارے امبیاء رسول علی صحابہ و صحابیات اولیا ولییات مسلمین و مسلمات بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضویز مدبراک مولالیہ آپ کے والدین آپ کے اولاد اور آپ کے عزا و اقربا کے لیے اسالے اس ثواب کرتا ہوں قیامت کے سو سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم الخروج باہر آنے کا دن کس سے باہر آنے کا دن قبروں سے اٹھنے کا دن چنانچہ پارہ چھبیس سورہ خوف کی آیت نمبر بیالیس اللہ میں قرآن پڑھنے کی توفیق خطافت پائے جا بجا قیامت کا تذکرہ ہے آخرت کا تذکرہ ہے جہنم کا تذکرہ ہے جنت کا تذکرہ ہے اولین کا تذکرہ ہے آخرین کا تذکرہ ہے پڑھیں تو معلومات میں اضافہ ہو عبرت ناک واقعات ہیں اللہ ہمیں توفیق دے ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کند ایمان جس دن چنگھاڑ سنیں گے خزائن العرفان سب لوگ مراد اس سے نفقائے ثانیہ ہے ترجمہ حق کے ساتھ یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا دو نفخے حضرت اسرافی علیہ السلام پھونکیں گے دو مرتبہ سور پھونکیں گے جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا دباؤ برباد ہو جائے گی اور جب دوسرا سور پھونکیں گے تو سارے مردے نکل کر قبروں سے باہر آ جائیں گے میدان محشر کی طرف چلیں گے سب سے پہلے ہمارے حضور سراپا نور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علی وسلم بروزی قیامت قبر منور میں بیدار ہوں گے تمام فرشتوں کے آقا جبریل امی علی سلاط وسلام ہمارے آکا علی سلاسلام کو تاج اور جنتی لباس پہنا کر براق پر جنتی سواری پر سوار کر کے لے جائیں گے میدانی میشر کی طرف اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو مکے میں موت نصیب ہوگی مکہ میں تدفین نصیب ہوگی مدینے میں موت اور تدفین کی سعادت ملے گی حیرمائن طیبین کے مدفون نین بھی پیارے اکالی و وسلام کے ساتھ قیامت کے میدان کی طرف روانہ ہوں گے کسی عاشق رسول نے کہا محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جن کے فنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے تو قیامت کے دن کو یوم الخروج کہا جاتا ہے اس لیے کہ قیامت میں قبروں سے اٹھایا جائے گا زندہ کیا جائے گا مردے قبروں سے نکل کر میدان قیامت میں جمع ہوں گے حساب کے لیے جمع ہوں گے میدان محشر کی طرف دوڑیں گے حال کیسا ہوگا ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنے کے اٹھیں گے کوئی بجلی کسی تیزی کے ساتھ جا رہا ہوگا بعض قدموں پر چل رہے ہوں گے بعض گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے اور بعض اپنے چہرے کے بل چل رہے ہوں گے کبھی چلیں گے کبھی ٹھوکریں کھائیں گے کبھی سر گردہ اونٹ کی طرح بھٹک رہے ہوں گے استقفر اللہ جیسے امال اس کے مطابق معاملہ ہوگا جہنم میں لے جانے والے امال جلد اول صفحہ 776 میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کا حساب دیں اگر اعمال اچھے ہوئے تو اچھی جزا ہوگی اور اگر اعمال برے ہوئے تو جزا بھی بری ہوگی نمازی کا معاملہ اور ہوگا بے نمازی کا معاملہ اور ہوگا زکات دینے والے کا معاملہ اور ہوگا زکات کی ادائیگی میں بخل اور کنجوسی کرنے والے کا معاملہ اور ہوگا صدقہ فطر کی ادائیگی کرنے والے کا معاملہ اور ہوگا اور اس میں بخل کرنے والے کا معاملہ اور ہوگا ماں باپ کا ادب احترام ان کی فرما برداری کرنے والے سرخرو ہوں گے اور ماں باپ کو تنگ کرنے والے ان کی نافرمانی کرنے والے ان کی بے عزتی کرنے والے ان کی بے ادبی کرنے والے زلیل ہوں گے اگر اللہ ناراض ہو گیا ان کا معاملہ کچھ اور ہوگا امانت ادا کرنے والوں کا معاملہ کچھ اور ہوگا خیانت کرنے والوں کا معاملہ کچھ اور ہوگا نظروں کی حفاظت کرنے والوں کا معاملہ کچھ اور ہوگا اور نظروں کو گناہوں سے آلود کرنے والوں کا معاملہ کچھ اور ہوگا زبان کا صحیح استعمال کرنے والوں کا معاملہ کچھ اور ہوگا اور زبان کا غلط استعمال کرنے والوں کا معاملہ کچھ اور ہوگا اولاد کی دینی تربیت کرنے والوں کا معاملہ کچھ اور ہوگا اولاد کو دین سے دور رکھنے والوں کا معاملہ <مع> اور ہوگا مسجدوں کی طرف آنے والوں کا معاملہ اور ہوگا اور گناہوں کے اڈے بدماشی کے اڈے نشے کے اڈے جوئے کے اڈے کی طرف جانے والوں کے معاملات اور ہوں گے نیک لوگوں کو دوست بنانے والوں کے معاملات اور ہوں گے اور گناہ کو دوست بنانے والے چحسیوں کو دوست بنانے والے شرابیوں کو دوست بنانے والے معاذ اللہ غیر محرموں کو لڑکیوں کو دوست بنانے والے ان کو ایس ایم ایس کرنے والے ان کے دوستیاں کرنے والے ان کے معاملات کچھ اور ہوں گے نیکوں کی جزا اچھی ہوگی بروں کی جزا ظاہر اللہ ناراض ہوا تو بری ہوگی اللہ ہمیں بے حساب بخش دے ہمارے گناہوں کے سبب ہماری پکڑنا فرمائے اردل کری تر تھر, تھر کنگل والے فضل کری کا بخشے جا سن میں سرگے مکالے لاتوار کو تعالیٰ ہم سے عدل نہ فرمائے بلکہ اپنا فضل فرمائے اپنی رحمت فرمائے میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو اپنی قبروں سے تین حصوں میں اٹھایا جائے گا ایک تہائی سواریوں پر ہوں گے ایک تہائی پیدل ہوں گے اور ایک تہائی چہروں کے بل گھسیٹتے ہوں گے توبہ استقفر اللہ استقفراللہ استقف فراللہ سرکاری دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں غیبت کرنے والوں چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ عز و جل قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا تو باتوں باتو باتو باتو باتو اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ علی شبیر صلی اللہ تعالی وہ نادان جو اپنے مسلمان بھائیوں کی ان کی غیر موجودگی میں برائیاں بیان کرتے ہیں وہ نادان جو ادھر کی ادھر بات لگاتے ہیں ادھر کی ادھر پہنچاتے ہیں تاکہ جھگڑا ہو جائے فساد ہو جائے دنگا ہو جائے جدائی ہو جائے تعلقات منقطع ہو جائیں کتنے بے وقوف ہیں کتنے احمق اپنی آخرت کو کیوں لوگوں لگا رہے ہیں اسی طرح وہ نادان جو عیب تلاشتے ہیں کسی کی کمزوریاں تلاشتے ہیں مکھی کی صفت ہے کہ وہ جسم کے اچھے حصے پر صحت مند حصے پر نہیں بیٹھتی اگر کہیں پھوڑا ہے کہیں پی بہ رہی ہے زخم میں وہاں جا کر بیٹھتی ہے نادان تجھے عیب ہی نظر آتے ہیں اپنے مسلمان بھائی میں یہ اللہ کا بندہ ہے تیرے محبوب علیہ سلا تو کا غلام ہے گو سے پاک سے تو محبت رکھتا ہے یہ بھی تو نکا ہے تو اس کے ایپ تلاش کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی قیمت کرتا ہے چغل خوری کرتا ہے بالخصوص عورتیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں نیک لوگوں پر ایب لگاتا ہے پاکیزہ لوگوں پر ایب لگاتا ہے خدا کا خوف کر اگر اللہ تعالی ناراض ہو گیا قیامت آمد کے کی دن کیسی رسوائی ہوگی کہ تجھے کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا فراہ فر اللہ مر جلد چھ سو چھ سو ساٹھ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یاد خان علی رحمت محنان فرماتے ہیں خیال رہے تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں گے پھر محشر میں پہنچ کر بعض کی صورتیں مسک ہو جائیں گی چہرے بگڑ جائیں گے اور جیسے کاروال ہوں گے ویسی صورتیں ہو جائیں گی قبروں سے انسانی صورت میں اٹھیں گے اور جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اپنے افعال اپنے کرتوت اپنے اعمال کے مطابق صورتیں ہوں گی اللہ اکبر تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمۃ اللہ کبی نقل فرماتے ہیں جان عالم سید عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے بعض لوگ اپنی قبروں سے بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ تعلقات رکھے اور قدرت رکھنے کے باوجود انہیں گناہوں سے من آ نہ کیا تمبی المخترین کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت سینا ابو امام رضی اللہ فرماتے اس امت میں بعض لوگ قیامت کو بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے کیونکہ وہ نافرمانوں فرمانوں سے میل جول رکھتے تھے ان کو گناہوں سے روکتے نہیں حالانکہ وہ انہیں روکنے کی قدرت رکھتے تھے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی قدیسہ صدہ نورانی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں جب نافرمانوں فرمانوں سے مخالطت یعنی میل جول نشہ سو برخاست کھانا پینا لینا دینا جب نافرمانوں فرمانوں سے میل جول کرنے والوں کا یہ حال ہوگا کہ قیامت کے روز بندر اور خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے یہ لوگ غافل نہیں ہیں گناہوں میں ملوث نہیں ہے گناگاروں سے ملتے ہیں ان کو برائی سے منع کرنے پر قادر ہیں مگر نہیں روکتے اب وہ لوگ جو خود غافیل ہیں جو خود گناہوں میں ملوث ہیں جن کے اعضاء گناہوں سے نہیں رکتے ان کا حال کیا ہوگا ہم اللہ تعالی سے اس کی مہربانی طلب کرتے یا اللہ ہم پر مہربانی فرما دے ہم پر رحم فرما دے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو رحمان ہے کرم فرما دے ہم, ہم پر کرم فرما دے تو وہ نادان جو نمازیں ترک کرتے ہیں سود و رشوت کا لین دین کرتے ہیں بدنگاہیاں کرتے ہیں جھوٹ استقفر اللہ اس کو تو فنکاری سمجھ رکھا ہے یہ سب فنکاری نکل جائے گی اگر اللہ تعالی ناراض ہو گیا غیبت اور کہہ کے شراب نوشی اور کہہ کے چرچ کے کش کھینچو اور کہہ کے بڑی ہنسی نکلتی ہے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ساری ہنسی نکل جائے گی تکفر اللہ تب فراہ اللہ، من مجرنا مینندار اللہ جرنا مینندار اللہ ہوم جرنا یا اللہ ہم دوزق سے تیری پنا مانگتے ہیں مولا ہم دوزق سے تیری پنا مانگتے ہیں ہمارے کمزور بدن میں دوزک کی تاب نہیں معمولی سی گرمی جن کمزوروں سے برداشت نہیں ہوتی وہ قیامت کی گرمی کیسے برداشت کریں گے جہنم کی آگ پر کیسے صبر کریں گے جو سلگتی سگریٹ پر پاؤں پڑنے سے اچھل جاتے ہیں اگر چپل پہنے ہوئے ہی ایڑی زمین پر تب تیوی سڑک پر آ جائے حالت خراب ہو جاتی ہے اور اپنے گناہوں کے سبب قیامت کے روز تانبے کی تپتی ہوئی زمین پر نہ جانے کتنے عرصے کھڑے رہنا پڑا کیا کریں گے اللہ ہمیں اپنے کرم سے معاف فرما دے نیکی کی توفیق تا فرما دی وہ نادان جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں سنیں اور توبہ کریں شہنشاہ خوشخصال پیک کریں حسنوں جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علی شان بروز قیامت کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے جن کے منہوں سے آگ بھڑک رہی ہوگی عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم وہ کون لوگ ہوں گے فرمایا کیا تم نے اللہ وجل کا یہ فرمانے علی شان نہیں پڑھا ون فی بنا رو سی رو پاراچار سور نشا آئے دس وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تو وہ اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے یعنی آتش کدے میں جائیں گے امام غزالی رحمتہ اللہ جل چار میں لکھتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اے آدم میں توبہ کرنے والوں کو قبروں سے اس طرح باہر لاؤں گا کہ وہ خوش ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے گناہ کتنا بڑا ہے اس کی رحمت اس پر حاوی ہے مولا تعالیٰ کی رحمت اس سے بڑھ کر سبقت تاشٹ علی غضب اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی تو توبہ کریں. کسی کا مال چھین لیا اس کو مال واپس بھی کریں اور توبہ بھی کریں قرضہ کھا گئے اس کا مال اس کو واپس بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں کسی پر ظلم کیا معافی مانگے اس سے کسی کو ڈانٹ دیا اس سے معافی طلب کر لیں غیبت کی چغلی کی بہتان لگایا معافی مانگ لیں جو حقوق اللہ کی تلفی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں زاری کر لیں تو قیامت کو یوم خروج قبروں سے باہر نکلنے کا دن بھی کہتے ہیں تو قبروں سے باہر نکلنے کا انداز کیا ہوگا کچھ لوگ وہ بجلی کسی تیزی کی طرح چل رہے ہوں گے سوار ہوں گے کچھ قدموں پر ہوں گے اور کچھ منہ کے بل میدان محشر میں آئیں گے اور چگل خور غیبت کرنے والے پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے کتوں کی شکل میں قیامت کے روز آئیں گے وہ لوگ جو قدرت رکھتے تھے مگر گناہ کے ساتھ تعلقات رکھے ان کو قدرت کے باوجود نیکی کی دعوت نہیں دی گناہوں سے منع نہیں کیا خنزیر اور بندر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے یتیموں کا مال کھانے والے قیامت کے روز اس حال میں آئیں گے کہ ان کے منہوں سے آگ بھڑک رہی ہوگی یہ علامت ہوگی کہ یہ بدرسیب دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے اور جو بے نمازی ہے یہ تو بہت بڑا مجرم ہے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے یہ کتاب ہے نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں مکتبت المدینہ کی متبوعہ ہے خطبۃ العین کا یہ اردو ترجمہ ہے اس کے صفحہ نمبر اٹھارہ انیس پر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل میری امت میں سے دس طرح کے افراد پر قیامت کے روز اظہار ناراضی فرمائے گا انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیاں ہوں گی عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے فرمایا نمبر ایک بوڑھا زانی نمبر دو گمراہ پیشوا نمبر تین شراب کا عادی نمبر چار والدین کا نافرمان فرمان نمبر پانچ چغل خور نمبر چھ جھوٹا گواہ نمبر سات زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا نمبر 8 سود خور نمبر نو ظالم نمبر دس نماز چھوڑنے والا فرمایا ہاں نماز چھوڑنے والے کو دگنا عذاب دیا جائے گا وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندے ہوں گے ملائکہ اس کے چہرے اور پشت پر اور پہلو پر مارتے ہوں گے جنت بے نمازی سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے نہ میں تیرے لیے ہوں دوزق اس سے کہے گا تو مجھ سے اور میرے اندر رہنے والوں میں سے ہے میں تج سے ہوں آ میرے قریب آ خدا کی قسم مجھ میں تجھے سخت عذاب ہوگا پھر اس کے لیے دوزک کا دروازہ کس کے لیے بے نمازی کے لیے دوزک کا دروازہ کھولا جائے گا بے نمازی تیز رفتار تیر کی مانند اس دروازے کے ذریعے جہنم میں داخل ہو جائے گا سطفر اللہ پھر اس کے سر پر ہتوڑے مارے جائیں گے اور وہ دوزک کے سب سے نچلے درجے میں فرآن ہمان اور کارون کے ساتھ رہے گا بے نمازی تیری شامت آئے گی قبر کی دیوار بس مل جائے گی توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے بات کر لے تو رب کی رحمت ہے بڑی قیامت میں ورنہ سزا ہوگی کڑی اے شراب پی پی کر جھومنے والے تو بھی سن قیامت کے روز جو قبروں سے اٹھائے جانے کا دن ہے شرابی کس حال میں آئے گا چنانچہ اسی کتاب نیکیوں کی جزائیں گناہوں کی سزائیں اس کے صفحہ نمبر 22-23 پر ہے اللہ عز و کے محبوب دانہِ غیوب منزہوں عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان شرابی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ آنکھیں نیلی اور زبان سینے پر لٹکتی ہوگی اور اس کا لعاب یعنی تھوک خون کی طرح بہتا ہوگا قیامت کے دن لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے پس تم اس کو سلام نہ کرو اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہ کرو جب مر جائے اس کی جنازا نہ پڑو جبکہ وہ شراب کو حلال جان کر پیتا ہو کیونکہ وہ یعنی شرابی جو شراب کو حلال جانتا ہے اللہ تعالی کے ہاں بت پرست کی طرح ہے استغفر اللہ تو بلفر اللہ وہ نادان جو بدکاری کرتے ہیں سنیں میرے اکالی سلاۃ اسلام نے فرمایا زانی قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے آگ کی طرح بھڑک رہے ہوں گے وہ اپنی بدبو دار شرم گاہوں کی وجہ سے مخلوق میں پہچانے جائیں گے ان کی شرم گاہیں بدبو دار ہوں گی ان کو منہ کے بل جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو حضرت مالک علی سلام زانیوں کو آگ کی ایسی قمیص پہنائیں گے کہ اگر اس کو اونچے اور مضبوط پہاڑ کی چوٹی پر لمحہ بھر کے لیے رکھ دیا جائے تو جل کر راک ہو جائے پھر حضرت مالک علی السلام فرمائیں گے یہ آزاد کے فرشتوں ان بدکاروں کی آنکھوں کو آگ کی سلایوں سے داغ دو کیونکہ یہ حرام دکھتے تھے ان کے ہاتھوں کو آگ کی زنجیروں سے جکڑ دو کیونکہ یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے ان کے پاؤں کو آگ کی بیڑیوں سے باندھ دو کیونکہ یہ حرام کی طرف چلتے تھے عذاب کے فرشتے کہیں گے ہاں ہاں ضرور تو وہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیں گے اور ان کی آنکھیں آگ کی سلائیوں سے داغ دیں گے تو وہ چیخوں پکار کرتے ہوئے فریاد کریں گے اے عذاب کے فرشتو ہم پر رحم کرو ایک لمحہ کے لیے تو ہم سے عذاب کم کر دو فرشتے کہیں گے ہم تم پر کیسے رحم کریں جبکہ رب العالمین کا ہار و جبار جل جلالہ تم پر غضب فرماتا ہے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنا قیامت میں ورنہ سزا ہوگی کڑی کوئی اس عمل پاس بار میرے بار نہیں پھسنا جاؤں قیامت بار میں مولا کہیں جی اے امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درو دو سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد